نمبر گیارہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بم بلاسٹ کرتے ہیں اور بعض معصوم جانے جاتی ہیں تو ہمارا مقصد اصل مقصد ان کو قتل کرنا نہیں ہے. اصل مقصد ہے کافر کو قتل کرنا بیچ میں اگر وہ مر بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکریم وسلم کی ایک حدیث ہے سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بخار مسلم کی روایت ہے یوں بیتون اعلی نیتین <تصفيق> کہ جو لوگ مرے ہیں چاہے ناجائز بھی مرے ہیں ہر کسی کا اپنی نیت ہے قیامات کے دن جو اچھا تھا اس کو اچھا سیلا ملے گا جو برا تھا اس کو برا سیلا ملے گا اصل میں قصہ یہ ہے میں پوری حدیث بیان کروں انہوں نے صرف یہ حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے بخاری مسلم کا کہ ہر انسان اپنی نیت کے مطابق اس کا حشر ہوگا قیامت کے دن وہ اپنی نیت کے مطابق جیسے مرا ہے اس کا وہ جواب دے ہے اگر معصوم ہے تو اس کو اچھا ہی ملے گی قیامت کے دن مرد اس نے ویسے جانا ہے کل تو مرے گا جو جیسے نیت تھی ویسے اس کا حشر ہوگا اچھا پوری روایت دیکھیں ذرا آپ. و دیکھیں یہ بات کہاں تک درست ہے ام عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکیم صدی نے فرمایا جیشن قائدہ ایک فوجی دستک کعبے کی طرف روانہ ہوگا حملہ کرنے کے لیے کعبے پر فیض خان ابہ احمد عرب پھر جب وہ ایک میدان میں سے گزریں گے خصیف ابی اول آخری تو زمین دھس جائیں گی پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے نہیں آتی ہوں پھر جب مر جائیں گے قائم جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے جیسے, جیسے, جیسے, جیسے کسی کی نیت تھی ویسے اس کا حساب کتاب ہوگا اس کا حشر ہوگا تو سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ کئی کئی اسواقهم ومن فوبیم وفیم اسواق ام پیارے سمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زمین میں دھسایا جائے گا یا تعجب کی بات ہے ان میں بعض لوگ یعنی ان میں تو بعض بازار بھی ہیں کہ اس زمین پہ جہاں سے گزرے پوری ایک بستی ہوگی ان کے بازار بھی ہوں گے اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو امیں سے نہیں ہیں جو اچھے لوگ ہیں بیچارے جو جو ہمیں نہیں کرنا چاہتے کعبے پہ یق صف اللہ ثم اللہ تعالی ان کو دھسا دے گا زمین پر پھر جیسے جس کی نیت ہے ویسے ہی اس کا حساب ہوگا میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر عقل مندی سے کام لیا جائے اور اس حدیث کو ذرا غور سے دو مرتبہ پڑھیں اور تھوڑا سا یہ جو ایک جذبات ہے اور جوش اسے تھوڑا سا نکال دیں تو واللہ بات باد بالکل واضح ہے میں قسم کھا رہا ہوں واضح ہوئی کہ نہیں یہ میں خود وضاحت کروں بات یہ ہے کہ زمین پر دھسا کون رہا ہے جو خالق ہے جو مالک ہے کہ آپ بھی لوگوں کے خالق اور مالک ہے جو ان کو قتل کریں جب کریں جیسا کریں ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے ماسوم جانے چلی جاتی ہیں کہ آپ ان کے خالق ہیں کیا ان کو جانوں کے مالک ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے تھے کعبے کی پر حملہ کرنے کے لیے ان لوگوں کا جو عمل تھا وہ اتنا بھیانک عمل تھا اور اس کا اثر اتنا برا تھا کہ پوری کی پوری جگہ کو اللہ نے دھسا دیا چاہے لوگوں کے عباس جہاں سے وہ گزرے پورے کے پورے لوگ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے وہ اتنا ایم ایل تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور آج کل آپ لوگ جاتے ہو پولیس اسٹیشن کے قریب یا وزارت داخلہ کے دفتر کے قریب اور بم بلاسٹ کر دیتے ہو کتنی کافی مرتے ہیں بعض اوقات ایک بھی نہیں بعض اوقات دو چار کتنے مسلمان مرتے ہیں اچھا معصوم جانے, جانے کتنی جاتی ہیں کبھی دس کبھی پندرہ کبھی بیس اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ عمل کہاں اور وہ عمل کہاں تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں کہ آپ اس طریقے کا قدم اٹھائیں اور اس کو شریعت کی طرف منسوب کریں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں